اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حياة يا من يهده الله ولا فلا مضلله ومن يضلله فلا وما شهدوا لا إله إلا الله وحده وحده, وحده, وحده الله سبحان الله وما شاهد ان ما محمد والله وما شاهد ان ما الرحمن ما بالصلاه وما شاهد ان قَالَ بِكَ يَا رَسُولُ الله أَعُوذُ بِهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ صدق سد رسول میم انظر شاہ ریم رسول الله ہدیجری ابریش اب کونی بابا سر پڑھیے بابا سے نہائے بھی واجب رہ تار پیرے تریقت راہ بر شزیت مخدوم و ملک و ملت پاسبانی مسلک کے رضا پارش علوم امام المیا حضرت مولانا لحاظ ابو دود محمد صادق صحیح محمد از لاہ نہایت ہی واجب احتارام صوفی با صفا استاد العلماء حضرت مولانا محمد حاکم علی صاحب <سؤال> نہایت ہی واضح احتارام دیگر جی وکار علماء کرام موض شاہ عزیز دوستوں واضح احترام بزرگوں مہمانان آنے گرامی آاشاء اللہ عظیم و شان تمام معمزے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کے کائنات حضور علیہ السلاۃ اسلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس معافل پاک کو قبول و منظور فرمائے اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے ریزبانوں کے لیے ان کے معاونین کے لیے اس مافل پاک کو حضور کے سلسلے میں و دنیا میں برکت کا سبب آخرت میں دریا نجات بنائے آمین سم آمین وقت کا تقاضا بھی ہے میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہید ماشاءاللہ اللہ یہ سراج علوم کا جامعہ جامعہ سراج علوم کا سالانہ اجتماع ہے اور ماشاء اللہ ہماری بھی یادیں کچھ وابستہ ہیں اس دار العلوم سے حضرت استاد اللہ ماہ میرے نہایت ہی واجب الحترام اور سعد چناب مولانا حاکم علی صاحب مدز اللہ علی ہم بھی ان کے پاس اس بات پڑھتے رہے اور حضرت مولانا مفتی محمد عبد الطیف صاحب حضرت مولانا غلام نبی صاحب گھڑوالا دیگر علماء اور پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے الفرمائے شیخ الحدیث کے نظار پرنوار پہ اور دیگر علماء لمائے سمت دن کا انتقال ہو چکا ہے ان میں اور اللہ لمبی عمریں عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق دے میرے اساتذہ کو اور دیگر علماء کرام جو مصروف حقہ کی خدمت کر رہے ہیں آمین سمب آمین بہت ایسا حضرات ماشاءاللہ علم کا مرکز ہے اور بھی کچھ کہتا مگر مزاج ہے تقریب بلا تبدیل کفر الام کفر ہے اس کے بعد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں دو گروہ ہیں قرآن کی روح ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ایک وہ ہیں جو نماز روزہ حج زکات دیگر مذہبی رسومات ان پہ بھی ان, وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مگر تمام مذہبی رسومات تقریباً کہنا چاہیے جی, ایک ہونے کے باوجود دو کرو ہے اور دونوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے ایک وہ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور قیامت جنت دوزت رشتے تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں مگر حضور علیہ السلا تو السلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے مخلص نہیں اور ایک وہ ہیں جو سب چیزوں پہ یقین رکھ کے حضور سے مخلص ہے اور دونوں کا تذکرہ پرانے بات میں موجود ہے ایک وہ ہیں جن کے متعلق خالق کے کائنات نے فرمایا وائزا خلا شیاتی بظہر نماز روزہ حج زکات سب کرتے ہیں مگر جب وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کو مزاق کرنے والے ہیں مزاقاتے ہیں خال کائنات نے فرمایا وہ سچ بول رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے سچ, سچ, سچ ہے یو خا دوں میں کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ رسول کو دھوکہ دے نہیں سکے مگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بازار دھوکہ تو حضور سے کرتے تھے مگر فرمایا ان سے دھوکہ نہیں مجھ سے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں ایک بات چھوٹی سی زبن میں ہے ذہن میں آ عرض کر دوں منافق wow. oh. کی, کی پہلی دلیل یہ دل ہے کہ وہ نبی کے علم غیب کا من کروگا یہ بات کیا ساؤنڈ والا کتنے صحیح ساؤنڈ بناؤ منافق <vér Trust women> کی پہلی نشانی یہ ہے جیسے کسی بخار کا ٹمپریچر کسی بیمار کا چیک کرنا ہونا تو دیکھا جائے کہ اسے کتنا بخار ہے یا ہے یا نہیں ہے تھرمامیٹر جو ہے نا کسی منافق اور مومن کے چکر ملتا اگر وہ حضور علی اللہ کے غیب کو مانتا ہے تو مومن ہے اگر انکار کرتا ہے تو منافق ہے یہ بات یاد رکھے اس کی وجہ ہے اگر منافق یہ جانے کہ نبی دل, دل, دل کے خیالوں کا خیالوں سے واقف ہے تو وہ منافع کتنا کر اگر وہ یہ سمجھے کہ نبی دل کے خیالات سے واقف ہے نبی کو علم غیب ہے نبی میرے <ض rabbits> دل کے خیالات کو جانتا ہے تو کبھی منافقت نہ کرے منافقت کرتے ہی تب ہے کچھ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی دل کے خیالوں سے واقف نہیں ہے اور دھوکہ علم غیب کی نفی ہے یہ بھی بات یاد آتا دھوکہ علم غیب کی نفی ہے کوئی نان سینس نہ ہنجار یا کوئی منافق یہ کہے کہ جی دھوکہ تھا تو پھر دھوکا کیسے ہو گیا نبی کو علم ہوتا تو دھوکا کیوں ہوتا اعتراض میں بنتا ہے تو اس کا جواب کسی آیا کریمہ میں ہے اور میں کہ وہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگرچہ وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا پہلا جواب اللہ فرماتا ہے کہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو یعنی اللہ کو دھوکا نہیں ہو سکتا تو فرمایا جیسے رسول کو یہ سمجھتے ہیں نا جیسے اللہ کو دھوکا نہیں ہو سکتا رسول کو بھی دھوکا نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کو دھوکہ دے تو کیا مان لو گے کہ اللہ دھوکے میں آ گیا نہیں تو فرمایا رسول کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا, دینا ہے جیسے یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے نہیں ہو سکتا رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا شبان کوئی چنگی گل سن لو کو سمجھ آئے تو سبحان للہ بکیلو آگ لے ساری عمر لنگے توڑوں کا چج نہیں آیا کرو بھائی ٹھیک کرو یہ سوجی کر رہا ہوں توجہ کہ دھوکہ غائب کی نفی ہے اور قرآن کہتا ہے دھوکا دیتے تھے تو اللہ نے بجائے رسول فرمایا یہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں تو کیا اللہ کو دھوکا ہو سکتا ہے نہیں تو فرمایا کیسے اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا رسول کو بھی دھوکہ نہیں, نہیں, نہیں ہو سکتا ایک مارت بات مارت اور دوسرا جواب دوسرا جواب اگلا حصہ وماں یعنی یشو فرمایا یہ اپنی نفسوں کو اپنی جانوں کو دھوکا دے رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں نبی کو علم نہیں یہ سمجھتے ہیں نبی کو علم نہیں میرا نبی تو ویسے پردہ پوش ہے نا تو انہوں نے نبی کی سراہمت کی شفت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے نبی کے ناموش پہ حملہ ور ہوئے فرمایا یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میرا نبی تو اس لیے خاموش ہے برداشت کرنے والا ہے وما بخیل منہ چنگا نہیں لگتا زور سے کہہ دو سبحان اللہ بڑا سب لڑا جا فل کے خوشبو تو مارو رہے تے دماغ دی خرابی ذکر کی محفل چہ کے ذکر تو مارو رہے تے مقدرہ دی خرابی ویکیا کرو جڑا نام پڑے سمجھے نصیبات ویکی عرض کرنا پیا تو فرمایا میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے پردہ پوش ہے اس لیے وہ کسی کے عیب اوپن نہیں کر رہا مگر جب جلال میں ہے تو فرمایا اٹھو پوچھو جو پوچھنا جی میرا پیو کہڑا فرمایا ہے تیرا پیو دھی سے جب نبی کے ناموس پہ حملہ بر ہوئے تو اللہ کو گوارا نہ ہوا فرمایا وقت دو ہاتھ چہرے والا چپ کر کے بیٹھے ری تحمت گوارا نہیں میرے لو آرڈر طیب یمی پاک ہوں تے پنیت وکھرے کر دے ہوں میرا حکم ہے کیونکہ ہوں تیر کا میس سے حملہ آور ہوئے جب تیر کا میوز تو آور ہوئے نا وہ محفوظ نہیں رہنا چاہیے اس واسطے سونے چاہتے ہاتھ ابھی سامنے کھا میرے نبی نے کھڑے ہوا کہ اندرو بے مان ہے تندروں بے مان ہے تھی اندرو بے مان ہی اندروں بے جنے منافع سن سارے پردے چا کرتے ہیں ایک ایک کا پردہ چاہ کر کے اللہ اکبر منافق دی پہلی علامت کہ حضور دل میں خیب کا ملک روے گا وہ نبی دلانے نبی دلوں خیالات نہیں جانتا اور ایمان والوں کا قیدا ہوں کہ نبی پاک دلان دیا خیال جان ہاں ایمان والے کا عقیدہ ہوں کہ نبی دلوں دیا خیالوں جان آؤ دے تو میں رس کر دیا یہ بھی بخار شیو جی کا ہے فرمایا نماز ٹھیک نہ پڑھو نہ رکو میرے کو چھپے ہوئے نہو چھپے ہوئے خوشو دل کی کیفیت کا نام ہے خوشبو دل کی اس کا کوئی جسم نہیں ہے کا کوئی جسم نہیں دل کی کیفیت کا نام ہے ایمان جو ہے ایمانکل پہ ایمان, ایمان دل دلفیت رکو میرے کو چھپے نے نہشو چھپے نہیں راب نبی نے دس دیکھا کہ خوشبو دل دیں ہے کے نبی نے دس دیا کہ لوگوں نبی ہوں گے خیالات دل دیا تو منافق کی پہلی علامت پہلی علامت کیا ہے کہ نبی کے علم غیب کا منکر ہوگا ایک حدیث اور پیش کر دیا فرمایا علی یا رسول اللہ حکم فرمایا پہاڑے کے پرلے پاس ایک بیبی بی جڑی ہے نا روکا لے کے جاتی ہے یہ فیا مولا مرتزہ نال سیابا جماعت سرپٹ گھوڑے دڑائے پہاڑ دے پرلے پاسے جا کے بے بی بی لگی ہے انہیں فر لیا روکا کھڑا اس کا کہ نہیں جی میرے کو پوری ہے جو بی بی عادت آدت ہوئی نہیں کوئی گل میرے کو ہے ہی کوئی نہیں فرمایا میں تینوں آپ روکا کڈ پھر اس میں لگ لگ نہیں جی میرے کو کوئی نہیں جی چوراں کی آدت نہیں جی میرے کو کوئی نہیں میں جی قسم سے آپ نے فرمایا کھڑی ہے یا میں تیری تلاشی لوا دے ورنہ تیری تلاشی جوڑے لا ان جڑے چھ توجہ کرے تو گل کر لوٹی مولا مرتزار نے ہمیں ایے سی یا لے نہیں سی کیا مرد غیر مارم عورت دی تلاشی لے جی شریعت کے خلاف تو نہیں کرنا لینا تو روکا تھا مولی صاحب مگر غیر مارم کی تلاشی غیر عورت کی مرد تھی ڈیوٹی لگ جائے کسی چیک پوسٹ نے تو تھی اجرو گے سنیے <Grencer> علی لیتے مگر آبجیکشنیبل بات ہے کہ علی لیتے شاہ صاحب جو کہہ رہے ہو علی شریعت کے خلاف کرتے نہیں کیوں اگر رکا برامد نہ ہوتا اگر رکا برامد نہ ہوتا تو, تو نبی کے ناموس پہ تنقید ہوگی ایک طرف ناموس مستفی تھا منافقین کو گفتگو کرنے کا پراپر جمع کرنے کا موقع مل جاتا ایک طرف ناموس رسالت تھی اور دوسری طرف شریک اب دونوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ وقت پہ بہتر کیا ہوگا فرمایا سب سے بڑا دین جو ہے وہ ناموس رسالت کا تب ہے تیرا, تیرا, تلینا, تلاشی لوں گا ندی کے ناموں سے یہ زیادہ ہمارا لوں کرتے رہے تلاشی لیتے رہیے یہ جائز کلے بھی ہوئی ایک بار دوسرے نمبر پہ بازو کار موقعوں پہ جیسے علامہ نوی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی بہتری کے لیے جہاں ناموشر رسالت ہو اس کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ جائز ہے اس پہ ابجیکشن نہیں ہے کیسے ہے اکڑ کر چلنا زمین پہ شریعت کے خلاف ہے قرآن نے منع کیا ہے مگر کعبے کی زمین ہو بلکہ حرم ہو سہنے کعبہ ہو طوافے کعبہ کرتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو لب بیک اللہ ہوں لا شریک اللہ البیک ان ون والنعمت اللہ کا ون ملک لا شریق یہ سب کچھ کرتا ہوا ہر ہم نے کر چلے کیا ایک طرف کفر تھا ایک طرف پفا تھا ایک طرف ناموس رسالت وہ خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ جن کے سر پہ پر پرندے بیٹھ کے اٹھ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں یہ ہمارا مقابلہ کریں گے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی عبادت کریں گے تو فرمایا کر کے چلو انہیں پتا چلے کہ نبی کے غلام کے احترام میں مصطفیٰ ہے مردہ یہ بیت اللہ ہو یا حبیب اللہ ہو ماموس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اللہ کو ادا پسند آر شیر و شاعری کا نام تقریر نہیں اللہ نے مجھے سلیقہ طریقہ دیا پڑھوں گا وہ بھی پڑھوں گا تو عرض کر رہا ہوں بہرحال بات طویل ہو جائے گی کہ, کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ علم غیب کا منفر ہوتا ہے آپ اس تھرمامیٹر کو لگا کے دیکھ لیں ایک منٹ میں پتا چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے مومن کون ہے کہاں رکا لکھا گیا کہاں تھا فرمایا جاؤ یہ علم غیب نہیں کہ اور کیا ہے یہ توجہ بے ایک چھوٹی سی گال اور بھی کر دیا معلوم ہوا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے شری خلاف ہے یہ نبی نو دیوار دے پچھے نہیں پہلا نو انچی ہوتی تھی پرویز گشر ہونے چار انچی رہ گئی مہنگائی اس حد تک چلی گئی چار انچی رہ گئی نسا نبی نے فرمایا پہار کے پر لے پاس نبی فرما دے پہ تمہیں دیوار دے پچھے دل نہیں میرا نبی تہاڑ دے پیچھے بھی خبر دے دیا پہاڑ کن انچان کا ہوتا معلومہ منافق ہے منافق کمالا کا منکر ہوتا ہے تو بہرحال عرض کر رہا سر دو گروہ ایک گروہ کلمہ پڑھتا ہے منافق ہی ہے ان کو اللہ نے کہا یہ دھوکے باز بعد جب علیت کی اختیار کرتے ہیں نا تو انہوں نے اسی آتے تو مسلمانوں کا تو مزاق اڑا رہے ہیں اور تصویر بھی ویکے ہو گئے جانور پھر دے ٹرد ہم سب کے سانجے جی سانجی سے اولاد کو نہیں مانتا چوڑے کیڑا منے گا پتر کو نہیں مانتا وہ بھی کنفرم عرض کر رہے مسلمان بھائی اللہ پتھر تو دجا کہ اللہ نے انہوں نے ما دیا دوجا کہڑا سیاب دوجا کرو کہڑا بولو اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے ایمان والے عقیدہ اور یہ کوئی مزاق نہ سمجھے ایوے ای نہیں جدید ہو رہے یہاں ویڈیو تو نہیں آڈیو تو ہے آڈیو ہو رہی ہے میری ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر میں دعوے سے کہتا جب تک زندہ ہوں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں جب تک زندہ ہوں بات زندگی سے ہوتی میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دے کہ کےقدے میں پڑھوں عقیدے میں پڑھا لاؤ. عقیدہ موترس کی کتاب تو پڑھا میں قرآن تو کٹ دے مینو حدیث کرے مینو شاپا تو سابت کر دے, حدیث تو کر دے, تو کر دے آئی ماربا تو سابت فی عقیدہ دس لاکھ لیں گا اور سنیوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس رب العزت کی قسم جو واہ شریف ہے جو لا سا مت ہے عقیدہ وہ جنتی ए, جو ہے جو جس نے فرمایا کہ سب ہوں گے ایک دم پہ ہوگا وہ اپنی سنت و جماعت کا صرف جنہیں شیخان کے سیلمین بٹھے ہوں انہوں کی دکان چل چلتی ہے سارے کچھ سیل بٹھے مٹھے ماسرت نو لاما کے مرکز بیٹھا وا سڈے کچھ مٹھے مٹے تھے سیل سیلمین ٹھیک ہو نورانی وجدانی اکانی تقریرا چڑ کے تے قرآن حتیف نو پڑھنا پھر پتہ لگے کہ نبی پاک کی عظمت شان کی ہے ایک سو تیرہ ایتا چودہ ایتن نے جہد سارا اپنا وجود ثابت کر دیا اور سارے بتانا کافر ساڈے سیل سیلمین مٹھے آج ریڈی میٹ ریڈی میٹ ببطالو. ببطالو. ریڈی میٹ نے اج میں ریڈیمےڈ سوٹ لے ریڈی ریڈیمڈ سوٹ لے کے واہ بگتا لو اید بگتا بیڑا گھر کر کے رکھ چکے قرآن و کا مطالعہ کرو پھر تمہیں پتا چلے کہ قرآن ادیش میں کیا آیا اخلی سنت ایک ایک حرف میں اخلی سنت کی حکامیت چھلک رہی ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائی ایک تو وہ جنہوں نے نبی اٹھا چڑیا مسبی رومات پوریا کرتے سن اور مخاطب کر کے رب نے آخر وام ناس نہیں ہلکے فرمایا کہ رب نو جی اقیدا میرے نبی نو کلما دے ہو تو پھر ایک منو جی نے منیا طیب لوک سدیقی اکبر امر فروخ اس مانے گا نہیں مولا مرتھان ہے سلمان فارسی بلال پات نے ابو ذر گفاری نے مولا حسن زبان کہنے لگ کہ میں ربو ماننا الانیاسی اللہ تو رب نے اس واسطے خبردار ہے کہ لوگ یہو جہ ہو گے کہ آنکھ آخر گے اللہ مگر باطن باطن چند گا واطن کرنا شو نو منا بلیا وے موق می دور سے کہہ دو شبحان اللہ رسول زامن دے کے ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ زور سے سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ منا بلیا من آ <اللحن> <اللحن> اللہ اللہ دیا تسبیاں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بس اللہ اللہ بڑا کرا کر فرمایا مگر اعتبار نہیں کرنا فرمایامت دیا گلا کر بل آؤ بل آ کے پر قیامت آنے والی ہے تو میں کر یہ نہ آئے آن دے قیامت سانو قیامت دا کوئی طرح ہی نہیں یہ چمل کام ہی نہیں کہ مسلا سمجھو کہ چل رہے ہیں اج ایسے پولیس والے ٹھا شرابی سانی چور چکے دے لے پولا ڈنڈے پہ چر پی چاہا رج کے باہ باہ شریف آدمی کسی کام کیا ہوا یا اللہ خیر کریں خیر کریں اور ساڈا بھی قیامت والے دن یا ربے لفسی یا ربے لفسی یا رب چرا کام ادھر ہی دیکھو جی خدا کا من پر ہودا نو مانیں اللہ تو سوا کسی کو سہی کا حرم سمجھنے بالکل سی گل اے سی اگر الا سمجھ کے کرے تو کا فرت جی تاضی من کرے تو حرام کا مرت سی جی اسی اللہ ٹنگے ہونے پے ہندو سکھ ہو پرست اللہ تو شبا جی سہ دن بھی ٹنگے ہونا میں فرشتیاں پوچھنا بھی یہ مولوی سیکھا کیا چپ کر بڑا چبل ہی یہ بھی اللہ جھوٹ بولتا چر کھانا ہی پیا یہ تو لر کا یہ بھی آتا سر الا جھوٹ بول سکتا ہی پیا الحمدللہ للہ اللہ اللہ دار اللہ پاک اللہ ہر ایم رب پاک رسول پاک سیاتا پاک آل پاک اصاق پاک ادواج پاک اولاد پاک ابھی منگائی پاک پولیسا لگی ہو سمجھ آئی نے گل اتنے چدر کرسور منکر آ جانے ٹنگے ہونے نے ہزور دفتر ہزور کی آلب آزواج اولاد ااریا یہ بھی قرآن پیش کر جاتا اللہ وقتا ہلاشری فرم دا کہ یہ سارے دن سارے منگوا ہو سوال اللہ, اللہ نے مسئلے کھول کے بیان کر فرمایا میں نیتی و سوہید و سوہدا نبی ساریاں سفت علم رات کمانات فضائل نورانیت ہر چیز منتا ہو سدیق شہیدان منے ونیا مننے, مننے،, مننے، لا کے وے. جی سنیا سونے کو سنیا کو لا کے سارے کسوٹی بیان کر دیتی یہ لا کے ویگ خرا کے ڈا من نبی جی الحمد للہ ہلے سنت سارے نبیا نا من النبی جینا یہ سارے سیگے جمع دے دے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین کے ہے تین سے کم نہیں سدیقی یہ بھی سیگا جمع کہے اور مشہور صادق بھی لگائے جائیں تو صدیق اکبر ایک صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی دو حضرت امام جعفر جافر سادک اگے جنہیں وا لو کم از کم تین گا جا. صدیق اصحاب رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آلے رسول یعنی آم مننے منے اصہب بھی منے ازواج بھی منے یہ لا کے یہ بھی صرف سونی ہے جڑا پورا پیا کوئی آن منکر کوئی صحاب کا منکر کوئی ادب کا منکر کر تو قرآن کے اندر پہ منکر کر کبو من النبی نبی جینا وسکی کی نم وسوہ سہدا ہے سوہدا ہے کربلا دیگر سوہدا کوئی سوا دہ پدر منکر کوئی کربلا کا منکر ایک سارے فرض کرنا پیا سارے منیا نہ لا کے لے پروان کی کسوٹی ایک ہلے سمنت نہیں جہے قرآن کی قسمتی پورے ہو گئے پہ داتا صاحب پاک مجدد مجرسانی آلہ حضرت مہرے علی جماعت علی کیا نام شیرے جتنے مطلب ہیں سارے یہ کوئی جھولے لال یہ پتہ نہیں چلے جال نہ پتا ہے ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو گور فرمائیو تو بات تو کیا متو اللہ میں آ جا سا تو امریکہ شاج تُسی میں یقین والا وہاں اتنے سانپ ہے ایک پھونک مارے تو زمین چل کر راگ ہو جائے پر میں کہو مارے ہی کیوں مار دینی ہے بھوک نہیں میں بتا رہا ہوں یہ ہوگا میں کہ تین پا رہا سا کہ اپنا ادھر ہی کوئی یقینا نہیں سن کر نہیں جانا پکی گل ہے ان شاء اللہ نہیں جانا وہی وجہ میں تو بشر ایک خاتمہ ایمان پیو اقیدہ سونا چھوٹی موٹی گلتی دس از پارٹ آف دی لائف چل رہا گلتی تو ہو جاتی موٹھی ہو بھی میں کہ وہ تو جانے کیوں قرآن کا اسٹو سی بنی نہیں جنم سڈے بنی ہی نہیں اللہ کا واضح لا لو فرمایا ببو تو ہلنا چو ہل کا ابھی ایمان والے نبی دے غلام اچھی کیوں سنی میں وہ سننی ہوں جمیلے کا के बादल मैं वो सुननी मैं वो सुन جمیلے کا دریمل کے بعد میں دعوت ہے جیسے سنئے جنبی کا پیار یہ ایمان رکھ ہے باوق کیونکہ اللہ نسند پسند ورف آنا لاگا جکر آ اللہ پسندے نبی دا ذکر بلا دو میں وہ میں وہ سنی جمی لکھا تری کے بار لے بھی کہے گا سنا تو میرا باشا سلا تو میرا باشا بی تو میرا لاشا بھی کہے میرا اصے گرامی تو مرد کرنا پیا اس واسطے فرمایا اللہ کا نام لین والے کیا متی ہیں بمار ایمان و کوئی نہیں ہوے گا ایمان کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ایمان ہے حضور کی محبت اس واسطے اللہ وقت لاش ہے خورموبا یہ اللہ کا نام لے ایسپوز کر دیں پردہ لائیے پتا لگے کہ منافق ہے محبوب فرما دے رب نے آخر اللہ انہیں اللہ من دیو؟ جی اللہ نے من بس اللہ اللہ لائی اللہ فرمایا جی اللہ کی پیار کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی تباہ کرو میرے نبی کی تباہ کرو جی تھی واقع اللہ نل پیار کرتے ہو پہ اس کی آنکھ کی مستی اس کا کردار اس کی صورت اس کی سیگت اس کی کردار گفتار دستار لباس کوئی جسم ہو حسن و جمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے جہاں تخیل <سؤال> تصور وہم و گمان میں نہ آئے علم اقل نے محیط نہ کر سکے کن کی سماعت محیط نہ کرے وہ چکھیاں پتا نہ لگے سنگیا پتا سونگیا نہ جائے چکھیاں نہ جائے ایک بندہ پیار کر دیا کرے گا یا تیرے پیار ہو چلو ای گل تو پیار ہو محبت کرنا خاص کو ایمان تازہ ہو جائے دل نو تسکیم ہو جائے محبت والے نو تسکیم ادو کی تیرے جدو جلد یاد تیرے انواروں جلد دیکھے جائیں تو جمال کھا جائے فرمایا کہ میرے نال پیار میرے نبی پیار کرو انج سمجھو جی پیش کرنا میرے نبی کے پا کے بیٹھے ہوئے فرمے آؤ میری بیعت کرو سارے شہدے بیعت بیت کرتے پی جدو بیعت ہو گئی ہے سارے کر لے فرمایا گلا متے ہاتھ کے باط کی پتا کبھی آپ کے باد کی صحابہ دی عظمت تو قربان دونوں کہ جدو سمجھ نہ آوے سیافا قرآن کی اندر پہ تور نہ حضور آپ ہی ندرے کرو فرما دیو حضور سمجھ تو باہر اللہ جانے اللہ دسول جانے نازاقا لرماؤ کھاتے حضور آپ ہی دس فرمایا اللہ دا کلام زبان مستفا دی پھر اسے زبان تو نکلتے پیا وہ نہ سمجھا گے تو اللہ دے ہاتھ دے بائد کی تی ہے دو سے کہہ دو سبحان اللہ فرمایا تو اللہ کے ہاتھ کے بیر کی, کی داسی بولو حضور علیہ تو سلام لا راب آیا تھی یہ سمجھو پیسہ اللہ کے ہاتھ کے بیر کی تسا اللہ کے ہاتھ کے بیر کی تیئے روپ بدلا تو کیا لما مجمہ جڑا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں تم ہو نور خود پہچان گئے تمے میرے خیال نام پڑھو اے ہی لگے ہو میرے آپ کسم پائی ہے ہزور بھی نہ پڑھ لو کیا ہم جان ہاں روب بدلا تو کیا ہم, ہم, ہم جان <مازم> ہم جان کے ہاں روب بدلا تو کیا ہم جان کے ہاں روپ ہم جان میں قرآن پڑھتا جا بدلا تو کیا ہم جانا ہمارتی بدلا ہم جان روپ بدلا ہم جان روپ بدلا تو کیا ہم جانا ہم جان اللہ دینا عجیب ہی ملتا ہے رسول اشارے آواز ہے نہ یہ آواز یہ اشارہ کرنا تصول رسول نے فرمایا یہ میرا بلا روپ بدل ہم جان ہم ہم جان گئے جان گئے ہر بدلا ہم بدلا ہم جانے ہم جان ہم جان گئے ہاں روپ بدلا ہم جان بنا شکوان ہو روپ آہ روپ بدلا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا جاؤ من اللہ مور روپ بدلا تو کیا ہم جان ہم جان گئے ہاں تم نور پہچان گئے ہم ہو نور جدا پیار جیار پیار رب دا پیار جکھنا رب دا, جدا رب دا, رب دا جدی جیت رب دی بینت جدی اتات رب دی اتات, اتات روپ بدلا تو ہم جان ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو آہا قاضی ایاد شفاد وچ حدیث نقل کردے نی مخانہ کم میں منانا لئی فرمایا جس لے آدم علیہ السلام دا میں اطہر تیار ہویا او دین صلیب وچ میرا گور رکھیا پاک پشتاں پاک رحماں دے وچ چلدا آیا چل میں باپ کی پشپ آیا پھر ماں کے پتنے اتہر آیا میرے نبیدا لا بھی نور شریف شریر سیان ہاں ہاں قرآن کہتا ہے کس لیے کے زمین پہ چلتا ہے اپنی اوقات تو دیکھ کس لیے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اپنی اوقات دیکھ تیری بنیاد کیا, کیا ہے پانی کا بے قدر دا قطرہ دا اگر دا نبی دا کی بنیاد پانی دا کا دا بے قدر دا قطرہ دا ہو تو پھر دا فضیلت وہی سال اسلام کو گئی ہائے ہائے ہائے نہیں سمجھا کاش کوئی اس ذوق کا بندہ بیٹھا ہوں اگر نبی کی بنیاد پانی کا بے قطر کا بے قدر قطرہ جس کو قرآن ہے۔ وہ مان لیا جائے تو پھر فضیلت علیشا علیہ اسلام کو جاتی ہے تو عیسہ علیہ اسلام کو سب فضیل میرے نبی کے صدقے میں مل رہی ہے آج میں لاڑیاں سوارنا تقسیم کری دیں نا او دا سوارنا وار کے ہرشا سٹی گزر جاتے میرے ندی عزم شان یہ تو وار کے کمالات سٹے نے جہے سارے کائنات روت وا نہیں کرتے قدر قطر نبی کی بنیاد بنا میرے نبی کا لطفا شریف نور اور حدیث بتاتی ہے کہ نور ہی منتقل ہوا اور یہی وجہ ہے کہ حضور ناگ نوری کیونکہ نور کھاتا نہیں نور کو حساب کی ضرورت نہیں شاہ جی پھنس گئے ہو میں تھے کہ اپنی گل چ میں کیا نور کھاندہ نہیں میں کیا بہت بیوقوف ہو پرانا دیش کا مطالعہ کرو جاہر ہو تمہیں پتا چلے نور کھاتا نہیں ہزور کھاتے تھے میں نے کہا کھاتے تھے نے کہا تو پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو نور ہوتے تو کھاتے تو آپ نہیں کہا کہ نور تھے اس لیے یہ کی ضرورت نہیں تھی لاپوریدہ تھے میں کہا پھر آپ کھاتے تھے میں نے کھاتا کہ کھاتے ہوتے نور ہوتے تھے کھاتے کیوں میں نے کہا روح کھاتا ہے روح کھاتا ہے وہ بولو جیسے گئے دعتے ہو روح کھانا تو کسی کا پیو ددا آیا ہوا جا کے بریانی پکا کے دورما پا دولریزی بنا دو روح کھا نہیں روح کھاتا نہیں حضرت ان سال علیہ السلام کا کھانا دیکھ کر رونے کا انکار کرنے والا قرآن کی نچ کا منتر ہے دارا اسلام سے خارج ہے روح کھاتا نہیں جب اس پچھلی لاتے میں آئے گا پھر روح بھی کھائے گا ارے کیسے روح روحا کے ہونے کا انکار کھانا دے کیا کرے تو دارا اسلام سے خارج ہے حضور کا کھانا دیکھ کر حضور کو آپ ہی مشل تب بھی دارا اسلام سے خارج ہے اگر وہ رولہ ہے تو میرا نبی نور عزول کا گذفا شریف نور تھا ہاں ها... हا... اسی لیے میرا نبی کھانے کا محتاج نہیں تھی جو کھایا وہ بشی تو عرض کرنا ہوں فرمایا میرا نور منتقل اون پھر انو بشری لبادہ پہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں تم ہو روپ, بے بے بے روپ تم ہوا حالانکہ پہچان جمن میں ایک بات آگے چلتا ہوں ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں قد جا تم من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا کہاں سے آیا بولو بولو بولو کہاں سے آیا یہ تیرے ولو آیا ہاں تو یالا اتنے کو غیر ہے پر میں وہ غیر دی تھان نہیں جتھے غیر ہے نہیں قاعدے دے مطابق اتوں غیر آ سکتا ہون والا غیر ہو سکتا جہاں غیر ہے ہی نہیں پھر آنے والا غیر کیسے ہو گیا تو عرض کر رہے مسلمان بھائی فرمایا کہ اگر کسی میرے نال پیار کرتے ہو ان اللہ جو تمہیں اللہ نل پیار ہے تو پھر کرو جے واق اللہ کا نام لیاں تصب ربر تو محبوبہ میری تباہ کرو پھر ہے عالم تو ہو مگر باریک مزاج نہیں ہو محبوبہ کہہ دے کلام کس کا ہے بولو اللہ کا بہت باری چپڑے لکھے حضرات کو دعوت وقت محبوب اعلان کر دو نا ہا اگے تلا پیار ہے وے کہ کی کرو یو اللہ میرے نال پیار کرو محبت اللہ والے آندا کا حضور دی زبان جے پیا جی اللہ پیار ہے میرے نال پیار کرو ہوں یہ تو جا میرے وے اتوں مراد حضور نہیں یا رابے اوہ ہزور مراد نہیں یا رابے نہیں حضور مراد ہے اگو نبی کلام ربی ہو جی تمہار پیار ہے اس بات आप, کو آپ سمجھتے نہیں آپ نے ضائع کر دیا بالکل ضائع کر دیا آپ نہیں سمجھ سکے میں نا پیار آدھا پیا نماز پڑھ جے تین رب نال پیار ہے تو میرے پیارے رب آدھا پا کم تم تھی بو نا جی تین اللہ پیار ہے اگے ہونا تو چاہیے اللہ دی تے اللہ دی تباہ کر ہونا کرنا چاہیے اللہ دی تباہ کر نہیں فرمایا جی تمہیں اللہ پیار ہے میرے نال پیار کرو نبی پیار رب نہ پیار کرنا ہے گل بن گئی بدلا تو کیا اگے چلنے والی گل نہیں ہے ایڈے باری کسی بھی فرمایا یوہ بے کو اللہ والا پھر میری تباہ کرو کی کرو میری علامت بن گئی یہ بھی پتہ چل گیا گلام ہوئے یہ پڑھا نہیں پے میں بھی پڑھاوا پڑھاؤ برابر میں بھی برابر کام تو کرنے آ مگر برابری برابری سفر کرتے نہیں میں سفر کرنا پیا لاڑا بھی سفر کردہ براتی بھی کرتے نہیں سفر بھی برابر نہیں یہاں سونے والے کام تیار کر کے آپ کا کھڑا رہتا بھی آتا دن دن دعوی لاڑا بھی سفر کر دیا پیا جانی بھی سفر کر دیا پیا اب براتی کا سفر اور لارے کا سفر ارے اس کا سفر اس کے پاپے ہے اس کی وجہ سے ہے فرمایا نماز پڑھ تباہ کر مگر ایڈ نہیں برابری کے نہیں ایڈ بھی غلامی میں لماز پڑھنا پڑا ادائے استفاق سمجھ کے کرو ادائے مستفا جان کے ایمیں نہیں جان کے پیش کرتے جب چکر پورے ہوں اور چکر پورے ہوں پہ جب چکر پورا کر کے حجر سب چومتے نہیں پے چوم دن چومن تو پہلے فرما دیں پے میں تینوں کدی نہ چومتا میں تینوں تمنا میری سرکار نے چومیا میں تینا پیا میری سرکار نے چمیا نام ہے کم کر ادا مستفا سمجھ کے کر تو نماز کہ نبی کی ادا سمجھ کے نماز چڑھ دے نماز کہیں بولو نماز ہوں تو پہ گوا نماز کے دا حکم ہے اللہ دا میری مراد وہ مائیں بہنی نہیں ہے میری مراد وہ ہے جو یہ چل پھر کے اسلام کے مال پہ گشتیاں چلتی ہے مولوی مرد آباد اسلام مرد آباد بکنے والی جو ہے نا جو روشن خیال میری مراد وہ ہے وہ نہ صرف بانہ کریے وہ روڑا پاندیا نہیں چپ ہو گئے مقابلہ بھی رہے گا مقابلہ تو نہیں رہے گا جن کو میڈیا کا دور جن کو بولنا چاہیے وہ خاموش ہو رہا. جن کو نہیں بولنا چاہیے جن کے آواز کا پردہ ہے انہیں سر سے باندھ کر جنہوں بولنا چاہیے ہوں اتنے گلی چ لڑپ کروڑ کو گور کسی تھان پہ گیا الیکشن آیا اچھل اچھل کے نعرے بند گئی تاکہ ویخ لوگ یار دنیا کے کام نہیں پی جا ہے طورت کرنا بے مسلمان بھائی اس اس چمنا پیا کہ میری سرکار میں چی معلوم ہو عبادت کرے برابری نہیں بلکہ آ مولا جان کے عقیدہ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے مالک سرور کہوں کہ ماں کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ ماں کو مولا, مولا کہوں خلی کا بلے سے بات کہ لیکن سکھند رضا ختم کس میں کر دیا خالی تو بندہ خلک کا آ تو اگانی فرمائے کا نا ایک بار گلامی کر کے جیڑا عمل کرے نماز پڑھتا میں پیا حکم ربد آئے فرمایا جے محبوب سدے تھے چل دے دو مردمہ سبھان ربے جل لاپڑی واہ دیتی چھ دے کیونکہ مالک کی مردی کم لا لو کم لا لاشا ہاں ہاں ہاں میں اس واسطے کہ ج بھی تینوں حکم کرے میرا نبی کیونکہ یہ نہیں بولتا میں بولنا وا بول کے بولتا بندہ سہوی کافی ہوں باقی تمدر دیا مورتیاں ہو جڑے نہیں بولتے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا ایک ٹکاضا ہے محبت کا خاص ہے خاموش نہیں میں صحیح بات کہہ رہا۔ جان ایک پاس ہو جائے نا بلال چپ نہیں بلال چپ نہیں چپ ہونا بولے جی میرے لےو آش کے رسول کو آیا تو ویٹ کر لیا ویخو بادشاہی تل ویگا دیو کمی بے وفائی ہے اللہ فخر اس واسطے اس خاموش نہیں اللہ زامن دے کہ جنہیں بابا بلند پڑنا اللہ رسو سامن دیکھو بندہ مسیح چھوٹ نہ بولنا نہیں پڑھنا کوئی ضرورت نہیں میرے صرف سرف پتہ لگے میرے نام موری جی ہاتھ نہ چکو تبھی منہ تو ہی رکھو ٹھیک رہے گا یہ جیو موری نے اتنے ہی ہاتھ رکھا ادو باد نہیں چھوٹ چکا ہاں جی ماشاءاللہ سرور کہوں کہ ماں لکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے کہ ماں لکو مولا, کہوں کہوں کہ مولا کہوں یا سیدی رسلہ سربل کہ مال کو مولا کہ سرو کہ مال کو مولا کہ لکو مولا کہربل کہ نکو مولا کہ تجھے ماں لکو مولا کہ سربت کہ ماں ہاں کہوں کہ ماں مولا میرا دین پتوان میرا دین پتوان پتو میرا مشق قرآن پیتو میری حج نماز فرد فلی دے می شوق سلام کہوں کہ مولا کہ رسول سربل رہا نکو مولا کہوں نام مراد میرے نبی عظمت نو جان نہ سکیا خناس چر پہ باہر نے آنا دلیلا رب العزت دی قسم بچنا ہو سے جڑا جی میرے نبی کا گاؤں سرو کہو کہ ماں لکھو مولا تجھے سرو کہو کہ ماں لکھو مولا کہ سنہار جانا سرور کہ مالک سیار سن لاہ پی بل کہ ماں لکھو مالا کا گلے با تجھے باگے گلے تجھے ملائی سجا باگے گلے پسل باغے کنکا بولے لیکن ختم اس پہ کر دیا خال کتا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کتا بندہ خلق کا آقا وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام نبیا ہسینوں میں محبوب خدا خالق خال بندہ کا مامدا بندم سدکے نبی پار ذات جائے گا جگہ لگاس جتیاں تھانے وار نہیں آنا میرے نبی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہوا ایمان ل میرا تو ایمان ہے میرا تو میں قرآن کرنا پیا قرآن پر ہی کثیر جاتی پہ ہیمان والے ہوں کچھ گمراہ ہوں ایمان والے وہ جہے اجمتے مستفا ہوں میرے نبی سالی کون ہو سکتا ایڈیا شانہ آنا مالک میرے نبی پار رب نے آخیا لوڈو جی مینو راضی کرنا چاہیے یاد مان لو ہائے میں حج کی نمازا کی سارے لوگ ہو جان اللہ دا کی سوار لے لے سارے لوگ دکیت ہو جان کے اللہ دا کی وغیر لے رہے صرف رہد جڑا خلوشے نیت نہ لے رکو سجو دے مدینے دے منافق بھی کرتے سن او قبول, او قبول نہیں یار قبول ادا سمجھ کے کرے بلال دے جوڑیا کی آواز نفل کی اے فضیل کیوں یار کی اد سمجھ کے کردے آئے میری میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تم نے آکا قدم رکھا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا جہاں کا چاہم رکھا وہی ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ بنا لیا نبی پاک حدیث دستی ہے پہ غلام دھر جانے نے پے کتنے نماز پڑا اے جگہ ہے صحابی جگہ منتخب کر لئیے جتھے نبی قدم لگتے کر عجیب ہے بندگی بھی عجیب ہے جہاں تکا قدم رکھا جہاں تکا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بابا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ میری زندگی بھی کعبہ میں کاجل وا لیا ودوہا دے چہرے لیا ساری دنیا کا کبلا کعوائے ساری ضرور مانی میرے پتم خانے میں موجود ہے آؤ میں دکھاتا ہوں کہڑی کتاباں پڑھ کے لے کے تے ملون ہونا پیام امام کہ تیرے مستفا دل پیار ہوئے پڑھ علم سکھ رولمان رو� میرے کتب خانے, خانے, خانے موجود آپ میں خاواں مسلمان بھائیوں رب نے آخا ہے ماں دے کاجل والیا ساری دنیا دا قبلہ کا بائے ساری دنیا دا قبلہ سونے کاوے کا کبلا میں رب ساری دنیا دا کبلا کعبا کاوے کا کبلا میں رب انتا کبلا تی میرا کبلا تنتا کبلا تی میرا کبلا ت گل کرنا پیا میں کابے نو مننا تے کی وجہ تو میں نہ والا جے مدینے کوئی نہ کرتا پوچھو عزت کہاں سے ملی کہ آج للی گاسمدار اس کی طرح منہ کرتے کہاں سے ترے مصطفیٰ سے عزت پائی نگاہ مصطفیٰ ہے बला दे मेरा किबला तू है मेरी जिंदगी भी अजीब है मेरी बंदगी भी अजीब है मेरी बंदगी भी عجیب ہے جہاں قدم رکھا جہاں آقا قدم رکھا جہاں ہم نے آقا قدم رکھا وہی ہم نے بنا لیا وہی ہم نے کا پھر میںکش بندی مجددی ہوں میرے تاج تارے حضور مجدد مجد نے فرمایا میں رب بھی تا ربے رب مجدد مجدانی فرماتے ہیں مرتبہ شریف میں میں نے رب کو اس لیے مانا کہ رب بو میرے کملی والے رب کیڑا دین فرنے اگر نبی بھی غلامی نہ ہوئی تو سرف ایسرسائز رہے گی اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو فرمایا محبوبہ کہہ دے پھر میری اطاعت کرو اللہ نڑ پیارے اطاعت میری کرو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہم ہاں ہو نورے خدا پہچان گئے ہمو ہاں نورے خدا پہچان گئے ہمو ہاں نورے خدا لو تم ہو نور کھوتا پہ گئے ہاں تم آہلور آلو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدل ایا موسا ایا موسا نندا ہو رکھو نال روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان ہم جان ہم جان گئے ہاں رے خدا پہچان گئے ہاں چلو تھوڑا جیا کے چلنے میں نقش پل دیاں نا حد تو کراس کرنوا سے کفر سمجھنا وہاں کفر سمجھنا وہاں پر دلیل کے لیے میں پیش کر جانا میرا نبی نام کانتے گیا یا رسول اللہ کتے گئے حل فرمایا میں اللہ کو المراج دے گیا رب نے یارت ہوئی فرمایا رہ تو ربی فی آسان سورت ہے راہ تو ربی آ صورت میں اللہ سوی سورت ہو گیا اللہ بڑا ہی سونا سی آ کہہ لو رب دے, دے بول بولو اور کچھ نہ بخیر بن کے نبئی دا کچھ کہہ کیا کی اللہ بڑا ہی سونا ہے اللہ شولہ رب پڑا ہی سونا رب پڑا ہی سونا فرمایا بڑا حضور ویخیا فرمایا ربی نبی آخے تو ربی میں رب نیک ربی میں رب نیک یہ چبڑا مارے جبریل ویخیا ظالما نبی نی رب تو ربی मैं अपने रब ने आए ठीक सूरत सोहनी सूरत वेखे आए यारसूलला साढ़ा रब बड़ा ही सोहना होना है फरमाया बड़ा ही सोना, सोना। यारसूला बड़ा ही सोना बड़ा ही सोना फितरती सवाल कहो गया رب ویکرمایا رو ربی سورت میں رب روپ بدلا روپ بدلا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا سو سورج ویخیا یار سور لگ کے ہو جایا فرمایا مر رام فکا حق ہک جی میرے لیا انہیں حق لیا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا ہم جان حس نے لہنا ویخنا ہوا ہے مجنو کی ضرورت نکاح حس نے لہنا دیکھنا ہوا ہے مجنو کی ضرورت جمال مصطفیٰ دیکھنا ہوے نکاح صدیق کی ضرورت روپ بدلا تو, تو کیا ہم جان, جان گئے ہاں روپ بدلا ہم جان, جان, جان, جان ہم جان جانو ہم جان ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں ایڈا واحس کہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں ویخ کے تو تم وہ ڈورے پہچان گئے ہاں تمہوں نورے پہچان پہچان تم تمہوں رے خدا پہچان پہچان حضرت زبان آلہ حضرت کی زبان ترجمہ کر لیے آلہ حضرت مام سنت مجدد دین و ملت کی تبام ترجمہ دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے, دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ دیکھنے والے, دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ, اللہ مگر ساڈا چیز کی یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت یاد ہے خدا دیکھ کے سورت مثال مسئلہ چھتی سمجھ آ جائے گا میرے درمیان حجاب آئینہ دیوار نہ توجہ فرماؤ منہ بشک بند رکھو اکھان ادھر ادھر کرو اتے دیوار پہ شیشہ ہومیاان پرد پردائے میں نظر نہیں ہوں گا آئینہ دسے گا اس دیوار دے پیچھے کوئی ہے میں آئے گا میں نہیں دساگا اکس نظر آئے گا سنیا جے میں ہاتھ ہاتھ کرج کرے میں تقریر موٹو دے ہلن وما یم دے ہوا. ان ہوا واہ روپ پر جی پرم رنڈا پیا کرما پسو سد نور سی میں مرضی آئی دا اگ بے. او نہیں او جلانا نہیں سمجھیا او چلانا نہیں میرا نبی اللہ دے نوارو تجلیات یاد و چمال دا اکش روپ بدلا تو کیا محمد جان پر منو تے ویخ نہیں سکتے آئی نہ دسے گا کہ او ہے کوئی کوئی ہے جا اکسو ہے کوئی ہے جا اکسو ہے اس واسطے میرا نبی دلیل ہے لا الہ لائی للہ داوا لا الہ لائی للہ داوا دعا بغیر دلیل باطل لائی لائی للہ دعوا دعوی بغیر دلیل, دلیل مثال میں بازاروں خریدنا مائک میرے علامہ ردوی صاحب شاہ جی مائک میرا ہے میں کہنا جی میرا ہے کہ جی تا نہیں مینا جی میرے کو پروف ہے کی دلیل کی ایس سدیق آدمی جی یہ کاغذ وگا کاغذ یہ کاغذ لگے پھر ہیں تنقید تے کاغذ سے کرتے پے حقیقت میرے دعوے تنقید ہے، کیونکہ دلیل ہے آئے، کاش میری قوم نی با… وہ دلیل آن دیتے، اے چھوڑو جیے ہو جائے سارے کاغذ نہیں اس کاغذ کی حمیت کی ہوئی کاغذان ورگا کاغذ ہے حقیقت اس میرے دعوے کی تربیت کرتے پے جی بن لین کے رسید عام ورگا نہیں دلیل تسلیم کرنا پائے گا میں رب آخر کی آدمی نے سونے آدھے نے دعوی دلیل کیے فرمایا میں دینا محمد رسول اللہ دلیل میں دلیل جی ہے کہ یہ عام کا آم کا دیہ ہے ہے کچھ گیا